اور وہاں بھی آ گیا کہ وط تکوں یوم اللہ تجزی نفسن ان افسن اور اس دن کا خیال کرنا ڈرنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی یہی جملہ یہاں بھی آ گیا, 48 میں بھی اور یہی جملہ 123 میں بھی آ گیا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں ولاقبل منہاد اور کوئی عدل کوئی بدلہ اس میں قبول نہیں کیا جائے گا بلا تنفوا شفاطم اور کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی بلا ام یونسرون اور نہ ہی جبرن چھڑائے جا سکیں گے تھوڑی سی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ اللہ نے یہاں بھی وہی ذکر کر دیا ٹھیک ہے بس یہاں پہ, پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے گویا اعادہ کیا ہے توحید کے بحث کے خاتمے پر بنی اسرائیل کو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروا دی کہ دیکھو تم وہی ہو پہلے بھی ہم نے کہا تھا آخر پہ پہنچ کے بھی پھر تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا خیال رکھنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئی اور اس دن سوائے عدل کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی فدیہ نہیں قبول ہوگا اور یہ جو تمہیں اتنا غر ہے نا کہ تم بڑے خاندانوں کی اولاد ہو اور پیر زادے ہو بلا تنفا ہوا شفاعت کسی کی سفارش ہم نہیں مانیں گے اور نہ ہی کوئی جبر وہاں کر سکے گا یہاں تک بس اللہ کی توحید کا بیان ختم ہوا اور 124 سے یہاں سے رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے اور یہ کئی رقو تک مسلسل چلا گیا ہے کل بھی انشاءاللہ اتنا ہی وقت امید ہے انشاءاللہ لیں گے اور اسی طرح بیان ہو